الحمد للہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ربی اللہ قالم <سلام> عنہ کی روایت شریف بخاری داود جانے سے فدی ابن احمد وغیرہ کے احمد ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ مامل ایامل حل عمل صاحب احب اللہ بل ہو کہ سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ ازا بجار کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ذوحجہ کے ابتدائی جو دس دن ہیں ان میں کی گئی نیکی باقی سال کے سارے دنوں میں کی گئی نیکی سے زیادہ افضل ہے کسی نے پوچھا ولید جہادی شبیر اللہ کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں آپ نے فرمایا والد جہادی شبیر اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی ندی کے برابر نہیں اللہ حجر البین ہی, ہی ہاں وہ بندہ جو اپنے مال اور جان کو لے کے نکلا میدان پتال میں اترا اور وہ شہید کر دیا گیا پلنگ یہ کا دن شہید نہ اس کی جان واپس آئی اور نہ اس کا مال یہ بندہ یعنی اس کی شہادت کا جو اجر ہے وہ شہادت کا اجر ان دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور نیکی کسی بھی دن میں ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اللہ کو زیادہ محبوب میں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں باقصرت عبادت کیا کرتے نواخل علاوت ذکر ازکار تصویر و تعلیم بسرت اور یہ نو دن یکم سے لے کے نو ذوالخا تھا روزے رکھتے یسوم کس طرح دل قجا دلکجہ میں نو روزے رکھتے ہیں اور نو تاریخ کا جو روزہ ہے اس کے یوم عرفا کا روزہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سمجھاتے واقعہ یہ دو سال کے گناہوں کا ففارا بن جاتا ہے نو الحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا گفتارا بن جاتا ہے مسقد احمد کی ایک روایت میں ہے روکی نہ تحلیب کیونکہ محبوب ہیں کہو یعنی سبحان اللہ تحبید لا للہ الا اللہ اور تقبیر اللہ اکبر یہ عام طور کہ ان دس ایام میں فرد نمازوں کے بعد کچھ لوگوں اونچیوں کی بات کے تقریرات کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ دونوں کام غلط ہیں ایک تو ان تقویرات کو نمازوں کے ساتھ خاص کر لینا یہ بھی غلط ہے یہ تو سارا دن یہ دس دن جو ہیں یہ سارے کے سارے بلکہ اس کے بعد والے بھی تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ ایام جس کو کہا جاتا ہے اب یہ کریم صلی اللہ کا دن ہے یہ کل تیرہ دن یہ کثرت تقبیراتی اور سبحان اللہ بھی اور تحمید الحمدللہ یہ بکثرت ہر وقت نمازوں کے ساتھ خات نہیں اور دوسری بات کہ یہ با آواز بلند تقریرات کہنا یہ بھی خاطر نہیں ہاں حاجی جو ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جنہوں نے احرام کرنا ہوا ہوتا ہے وہ بآواز با بلند تقریرات تحریر کہیں تقبیر کہیں بآباد بلند ان کے لیے بہ آواز بلند کرنا تھا یہ بازار میں نکل جاتے تھے یہ حج پہ گئے ہوئے ہوتے اور جس بازار میں نکلتے وہ بازار کون سا تھا مینا کا بازار جہاں پہ حاجیوں کے لیے بازار رہتا تھا مینا کا اور یہ با بلند تقبیرات کہتے لوگ ان کو سن کے اونچی اونچی تقبیرات کہنا شروع کر دیتے کیونکہ یہ حاضی اور تقوی کہنا وہ ثابت ہے غیر حاجیوں کے لیے تقویر کہنے کا حکم ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں صرف دل میں اور صرف تقویر ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر کے ساتھ سبحان اللہ لا لا حید اللہ علیہ یہ کلمات بھی کہیں اور روزے رکھنے کا اہتمام کریں جنہوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخطرت روزے رکھتے تھے اور خصوصاً نو ذوالحجا سا روزہ یہ دو سال کے گناہوں کا فنوارا بنتا ہے اس کا اہتمام کر کے یہ ضرور رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے تو ہمارا